جمعه اللهم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد باب صلاه الجمعه قال عبد الله بن عمر وابي هريره رضي الله تعالى عنهم انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعراض من يقول لا ينتهي الا اقوام عن وداعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين اللهم مسلم یہاں سے جمعہ کی نماز کی اہمیت اس کی تاکید اور جمعہ سے متعلق بعض مسائل ذکر کیے جائیں گے پہلی حدیث حدرت عبداللہ ابن عمر اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر کی سیڑھیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا یا ممبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے جمعہ کی نماز چھوڑنے سے یا تو باز آئیں گے اور یا تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا پھر وہ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے صحیح مسلم کی روایت ہے اس حدیث کا ترجمہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا اس حدیث کے ترجمے سے اور اس حدیث سے جمعہ کی نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اس سے یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے جیسا کہ عام لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر کوئی تین جمعہ چھوڑ دے تو اس کے ساتھ یہ یہ ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں لیکن آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے بس کافی ہے اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پر جمعہ کی جماعت سے متعلق بات ہو رہی ہے جمعہ کی نماز پڑھنے سے متعلق بات ہو رہی ہے یعنی ایسا لوگ نہ کریں کہ اگر ایک گاؤں ہے محلہ ہے ایریا ہے اور جامع مسجد موجود ہے جامع مسجد کے علاوہ چھوٹی چھوٹی اور ساری مسجدیں موجود ہیں تو لوگ کیا کریں کہ سوچیں کہ جمعہ کی نماز کون پڑھنے جائے گا ٹائم لگے گا اس میں چلیں ہم اپنا ظہری پڑھ لیتے ہیں یہ مطلب اس حدیث کا ہے کہ ایسا لوگ نہ کریں جمعہ چھوڑ کر کے ظہر نہ پڑھیں جمعہ کی جماعت جمعہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں بلکہ اپنی مسجدوں میں ظہر کی نماز ادا کر لیں ایسا لوگ نہ کریں اگر ایسا لوگ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بڑی سخت دھمکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی مہر لگا دے گا جب دلوں پر مہر لگ جائے گی تو پھر خیر اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے بھلائی آدمی نہیں سوچ سکتا ہے پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھر ایسے لوگ جو ہے غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے یہ اس حدیث سے وعید ہے سخت وعید ہے ایسے لوگوں پر یا ایسے لوگوں کے لیے جو جمعہ کی نماز کے ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں ہاں رات بھر, رات بھر جو ہے جمعرات کی رات میں یا جمعہ کی رات میں رات بھر بہت ساری چیزوں میں مشغول رہے جاگتے رہے اور بازیوں میں لگے رہے انٹرنیٹ پر چیٹنگ کرتے رہے اور بہت کچھ دیکھتے سنتے رہے اس کے بعد جو ہے سو گئے ہاں فجر سے پہلے نیند آئی تو کب اٹھے جب جمعہ کی نماز ہو گئی بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے ایسے غافل ہوتے ہیں کہ بس سو گئے تو سو گئے کوئی اٹھانے والا نہیں پورے کمرے کے لوگ جو ہے اے سی چلا کر کے سو رہے ہیں سننے میں آتا ہے کہ ہاں بھائی ہاں جو ہے ایسا ایسا لوگ کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالی ایسے لوگوں کے لیے وعید سنا رہا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ ایسے لوگ پھر غافل ہو جائیں گے یعنی جمعہ کی اہمیت ایسے لوگوں کے دل سے نکل جائے گی اور پھر جو ہے دوسری اور برائیوں میں وہ مبتلا ہو جائیں گے ایک خیر کا کوئی آدمی کوئی فرض چھوڑتا ہے کوئی فرض چھوڑتا ہے واجب چھوڑتا ہے تو گرہگار ہوتا ہے ایک فرض ایک واجب کے چھوڑنے کا اثر دوسرے خیر کے کاموں پر پڑتا ہے گناہ بھی ہوتا ہے اور دوسرے کے خیر کے کام آدمی چھوڑنے لگ جاتا ہے جمعہ کی نماز چھوڑ دیا کسی نے کتنے خیر سے محرومی ہوئی جماعت سے گیا جمعہ سے گیا خطبہ سے گیا ثواب سے گیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی کتنی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک تین دن اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہاں گناوں کو معاف فرما دیتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے بیچ جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے تو اس سے جمعہ کے چھوڑنے والوں کے لیے جمعہ کی نماز چھوڑنے اور ترک کرنے والوں کو اس حدیث کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کہ کی دو انگلیوں کے درمیان لوگوں کے دل ہیں جو غفلت اختیار کرے گا گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے محروم کر دے گا محروم کر دے گا توفیق نہیں ہوگی ایسے لوگوں کو جو چاہے گا کہ اس کو خیر حاصل ہو تو اللہ بھی دے گا جو چاہے گا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے دے گا سمجھ رہے ہیں نو اللہ ما اللہ والی بات ہے کہ وہ جیس اگر ہم سے منہ پھیرے گا تو ہم اس کو ایسے ہی مڑا دیں گے جاؤ تو یہ بات ہے لہذا اس سے آدمی کو سمجھنا چاہیے اور جمعہ کی نماز کے ادا کرنے میں کوتاحی نہیں کرنی چاہیے اگلی حدیث ہے سلم رضی اللہ تعالی عنہ کال کنہ نسلی مارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمادی ولی سلیانیل بہی متفق کنالغل الباری وفیل مسلم کن جن ماہو ادا ضالت شمس نہفی ایک بات اور یہاں پر ذکر کر دوں آگے حدیث آئے گی اس میں اس سے اور بات واضح ہو جائے گی بہت سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ دیہات میں جمعہ کی نماز نہیں دیہات میں جمعہ کی نماز نہیں حالانکہ میں بتاؤں آپ کو ہندوستان کے اور پاکستان کا بھی یہی حال ہوگا بنگلہ دیش کا بھی یہی حال ہوگا کہ یہ کہنے کے باوجود بھی یا مسلک ہونے کے باوجود بھی لوگ دیہاتوں میں جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جمعہ کی نماز پھر کیا کرتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ زہر بھی پڑھتے ہیں احتیاطی زہر پڑھتے ہیں کیوں پڑھتے ہیں اس کے لیے شرط لگاتے ہیں کہ جمعہ کی نماز کے لیے شہر ہونا چاہیے دیہات میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تین آدمی بھی ہیں دو آدمی بھی ہیں تو جمعہ کی نماز ہوگی جمعہ کی نماز کے لیے کوئی چالیس آدمی کی آدمیوں کی اسی آدمیوں کی یا تعداد کی کوئی خاص قید نہیں ہے ہاں چند ایک لوگ ہیں جمعہ کی نماز ادا کریں تو جمعہ کی نماز دیہاتوں میں بھی ہو جائے گی امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب الجمعہ کے اندر باب باندھا ہے باب ال فی آتف القراول مدن غالباً یہی اسی طرح کا باب ہے کہ اس بات کا بیان کے جمعہ کی نماز گاؤں میں اور شہر میں ہر جگہ ہوگی حدیث کون سی پیش کی ہے الکم رائن و کلکم مسول رائی کہ سنو تم تم میں سے ہر شخص سے ذمہ دار ہے اور اس کی رائیہ کے بارے میں ذمہ داروں کے بارے میں ہاں ذمہ داری کے بارے میں اور اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا رحم بخیر رحمتہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پیش کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ جمعہ کی نماز دیہات میں بھی ہوگی اور بہت سارا ثبوت مل جائے گا آپ کو صاحب اکرام کے زمانے سے حدیثوں سے دلیل مل جائے گا کہ کہاں کہاں لوگوں نے جمعہ کی نمازیں پڑھی اسی طرح سے یہاں کے کی کیمپوں میں بھی کچھ کچھ لوگ ابھی تو الحمدللہ تقریبا 35-36 کیمپوں میں خود میں جمعہ اردو زبان میں عربی اور اردو میں ملا کر کے ہوتا ہے تاکہ لوگ دین سمجھیں تو کیمپوں میں بھی کبھی کبھی اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو ہے یا بتایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور زہر بھی پڑھتے ہیں احتیاطی طور پر کیوں زہر پڑھتے ہیں اس لیے کہ یہ جو ہے شہر سے دور ہے یہاں سے پچاس کلومیٹر میٹر چالیس کلو دور جو ہے دور دور کیمپ یہاں پر بنے ہوئے ہیں جس میں ہاں ایک ایک ہزار دو دو ہزار چار چار ہزار لوگ رہتے ہیں تو وہاں پر کبھی ایسی اس طرح کی بات سننے میں آتی ہے کہ لوگ احتیاطی جمع زہر کی نماز پڑھتے ہیں یہ بات بدعت ہے غلط ہے شریعت میں جمعہ کی نماز چند ایک لوگ ہوں تب بھی جمعہ کی نماز ہوگی اور پڑھنا چاہیے کوئی ایک آدمی خطبہ دے مختصر طور پر ہاں خطبہ دے کر کے نماز پڑھیں ابھی جو حدیث پڑھی گئی سلما ابن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اب جمعہ کی نماز کے وقت کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے یہ حدیث ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے پھر ہم جمعہ کی نماز پڑھ کر کے واپس آتے تھے اس حال میں کہ دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ہم جس کے سائے میں چل سکیں یا سایہ جس دیواروں کے سائے سے سایہ حاصل کر سکیں کیا مطلب ہے اس کا یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز زوال کے فوراً بعد ادا کر لیتے تھے اور زوال کے فوراً بعد اگر جمعہ کی نماز ادا کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے دیوار جو ہوتی ہے اس کا سایہ اتنا تو نہیں ہوگا کہ آدمی جو ہے اس کے سائے میں چل سکے جب سورج زوال کے بعد جو ہے ڈھلے گا تھوڑا سا ہاں تھوڑی تاخیر ہوگی تب جا کر کے دیوار کا سایہ ہوگا تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جمعہ جلدی پڑھا کرتے تھے صاحب کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اتنی جلدی پڑھ لیا کرتے تھے کہ دیوار کا سایہ بھی نہیں ہوتا تھا اب اپنے یہاں سوچیں ذرا یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری کا لفظ ہے اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر اپنے یہاں جمعہ کی نماز کا تصور کریں کہ جیسے ظہر کی نماز لوگ لیٹ پڑھتے ہیں دو بجے نماز ہو رہی ہے ڈھائی نماز ہو رہی ہے اتنی تاخیر سے لوگ پڑھتے ہیں اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نماز پڑھ کر کے واپس آتے تھے تو دیواروں کا سایہ بھی نہیں ابھی ہوا رہتا تھا کہ اس سے سایہ حاصل کر کے اس کے سایہ میں چلے گرمی کی بات ہے کہ یعنی گرمی میں آدمی کو سایہ کی ضرورت ہوتی ہے تو دیوار کا اتنا سایہ بھی نہیں ہوتا تھا یعنی سورج ابھی جو ہے بالکل بلند ہی رہتا تھا صحیح مسلم کے اندر ایک لفظ ہے کنجما شمس کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے جب سورج زائل ہو جاتا تھا یعنی زوال ہو جاتا تھا سورج کیا کہتے ہیں بالکل نسکن نہار نہیں رہتا تھا بالکل جس وقت کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منافع کیا ہے وہ حالت نہیں رہتی تھی بلکہ سورج زائل ہو جاتا تھا ثم واپس ہوتے تھے نہ تب بع تو ہم لوگ بمشکل سایہ تلاش کر کے چلتے تھے پہلی حدیث میں کیا ہے سایہ ہی نہیں ہوتا تھا اس میں یہاں پر ہے کہ ہم لوگ سایہ تلاش کرتے تھے مشکل سے ٹوٹتے تھے تو اگر ہر جگہ سایہ ہوگا تو مل جائے گا لیکن سایہ تلاش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہاں کوئی کیا کہتے ہیں جھکی ہوئی کیا کہتے ہیں کوئی جیسے دیوار کا اور دیوار کا یا چھت کا جو نکلا ہوتا ہے چھجا تھوڑا سا نکلا ہوتا ہے نا باہر دیوار کے بعد اسی طرح سے درخت وغیرہ ہے تو صاحب کرام جو ہے اس طرح کا سایہ تلاش کرتے تھے عموماً سایہ جو ہے دیوار کا نہیں ہوتا تھا بعض لوگوں نے حدیث کے اس لفظ سے یہاں پر جو یہ استدلال کرنے کی کوشش کی ہے کہ جمعہ کی نماز جو ہے ہاں جمعہ کی نتت اباء الفی سے کیا کہتے ہیں پہلی حدیث سے پہلی حدیث جو ہے جو ذکر کی کہ جس میں جو ہے دیوار کا سایہ بھی نہیں ہوتا تھا اس سے کیا ہے بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جمعہ کی نماز جو ہے زوال سے پہلے بھی درست ہے جمعہ پہلی روایت سے لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نماز کا وقت جو ہے صحابہ بیان کرتے ہیں ادا ضالت شمس تو پہلی حدیث سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زوال سے پہلے ادا کرتے تھے تو اس مسئلے میں جو ہے علماء کے ہاں تین رائے پائی جاتی ہیں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز جو ہے جمعہ کی نماز سورج جلنے سے پہلے بھی اگر کوئی پڑھ لے تو ہو جائے گی سورت ڈھلنے سے پہلے بھی اگر کوئی پڑھ لے تو ہو جائے گی ہاں یہ امام احمد بن حمبل اور اسحاق بن راہیا وغیرہ کی رائے ہے لیکن یہ رائے درست نہیں ہے حدیث کی روشنی میں اور ایک رائے جو درست ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ جمعہ کی نماز جیسے ظہر کی نماز آپ اول وقت میں ادا کرتے تھے اسی طرح سے جمعہ کی نماز بھی آپ اول وقت میں ادا کرتے تھے سورج زائل ہو جاتا تھا سورج ڈھل جاتا تھا تیسرے کچھ لوگوں نے دونوں حدیثوں میں تطبیق یا دونوں حدیثوں پر عمل کرنے کے بارے میں ایک بیچ کی رائے قائم کی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کبھی سورج زائل ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا تھا خطبہ ہوتا تھا اور خطبہ ہوتے ہوتے جو ہے سورج زائل ہو جاتا تھا نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد ادا کرتے تھے اس کو اب مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پسند کیا ہے تو یہ دونوں کال کون پہلا اور تیسرا کہ جس میں ہے کہ نماز تو سورج زائل ہونے کے بعد ادا کرتے تھے اس میں بھی وہی بات ہے تیسرے قول میں بھی یہی بات ہے کہ سورج زائل ہونے کے بعد ادا کرتے تھے لیکن نماز جمعہ جو ہے سورج ڈھلنے سے پہلے یا زائل ہونے سے پہلے نہیں ادا کی جاتی تھی بہت ساری حدیثیں اس پر دلالت کرتی ہیں وانسا نساد ندی اللہ تعالیقال کنہ نقیلو ماں کنہ نقیلو ولا نتغدہ اللہ بادل جما متفق الفسلم اور فی روایا فی دن فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ دوپہر کا کھانا نہیں کھاتے تھے اور نہ قیلولہ کرتے تھے مگر جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد ہم کھانا کھاتے تھے اور قیلولہ کرتے تھے یعنی کیا مطلب اس کا ہے اس حدیث سے کچھ ان لوگوں نے جمعہ سے زوال سے پہلے جو ہے نماز جمعہ پڑھنے پر استدلال کیا ہے کس حیثیت سے کس حیثیت سے کہ قیلولہ جانتے ہی کس کو کہتے ہیں دوپہر میں سونے کو نہیں بلکہ کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا چاہے آدمی سو جائے یا سونا قید ضروری نہیں ہے یا شرط نہیں ہے لیکن دوپہر کا کھانا کھا لینے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کو کیا کہتے ہیں قیلولہ کہتے ہیں اور کیلولا یہ اللہ کے رسوم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیلولہ کرتے تھے اور کیلولا کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کیلولا کیا کرو شیطان کیلولا نہیں کرتا ہے تو کیلولا کرنا یہ سنت ہے اور کیلولہ سے بڑی مدد ملتی ہے صحت کے اعتبار سے اور طبی اعتبار سے بھی دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا یہ جو ہے صحت کے اعتبار سے بہت اچھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ قیلولہ جو ہے عربوں میں ظہر کی نماز سے پہلے ہوتا تھا ہوتا ہے تو اگر صحابہ اکرام یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے کھانا نہیں کھاتے تھے اور قیلولہ نہیں کرتے تھے مگر جمعہ کی نماز کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی یہ زوال سے پہلے پہلے جمعہ کی نماز ہو جاتی تھی تبھی تو وہ کھانا کھاتے تھے اور قیلولہ کرتے تھے لیکن یہاں پر وضاحت کی گئی ہے کہ عموماً عموماً ہو سکتا ہے کہیں اس طرح سے ہو لیکن عموماً جو ہے ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ قیلولہ کیا جاتا ہے جیسے قرآن میں بھی ہے کہ تین وقت میں گھر میں مطلب جو میاں بیوی بی کا خاص کمرہ ہوتا ہے اس میں تین اوقات میں کوئی دوسرا آدمی یا بڑے بچے اس میں داخل نہ ہوں نہ ہوں ان میں سے ایک ہے کہ وہی رح اور اس وقت بھی داخل نہ ہو جس وقت تم ظہر کے وقت وحیرہ ظہر کے وقت ہے تم اپنے جو ہے عام لباس جو ہے اتار کر کے آرام کرتے ہو اس وقت بھی یہ بڑے بچے گھر میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ اجازت لے کر کے سمجھ رہے ہیں تو یہاں پر قرآن میں بھی جو ہے کیا کہتے ہیں قیلولہ کا ذکر کب ہے ظہر کے وقت ہے اور ظہر کا وقت جو ہوتا ہے وہ زوال سے پہلے نہیں زوال کے بات کا ہوتا ہے اس لیے صحیح راجح قول یہی ہے کہ صحابہ کرام جمعہ کی نماز کے بعد ہی قیلولہ کھانا کھاتے تھے دوپہر کا کھانا یعنی لنچ کرتے تھے اور قیلولہ کرتے تھے جمعہ کی نماز سے پہلے ایسا نہیں کرتے تھے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اب جمعہ کی نماز جلدی ہوتی تھی یعنی زوال کے بعد ہی فوراً ہو جایا کرتی تھی تاکہ جو ہے لوگ کھانا وانا کھا کر کے اپنا آرام کریں بات سمجھ میں آ سب لوگوں کے صحیح مسلم کی, ایک کی روایت میں ایک لفظ اور ہے فی آہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں پہلے بھی کئی بار یہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ جب کوئی صحابی یا صحاب رام کہیں کہ ہم لوگ ایسا کرتے تھے ہم لوگ ایسا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا لفظ زمانے کا لفظ نہ آئے تب بھی تب بھی صاحب کرام کے اس قول کو حدیث بارا جائے گا کیا کہا جائے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ حدیث ہے کہ کیونکہ اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کام کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام صحیح اگر وہ کام غلط ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی وہی کے ذریعے سے پابندی لگا دیتا کئی ایسے واقعات ہوئے ہاں جس کو جو ہے لوگوں نے کچھ اس طرح کا مطلب غلط کیا کیا غلط کام ہوا اس پر آیت نازل ہوئی ہے کہ نہیں جی تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بارے میں اگر یا صحابہ اکرام کہے کہ ہم لوگ ایسا کرتے تھے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ حدیث ہے اس پر عمل درست ہے ہاں یہ سنت ہے اس طرح سے وعن جابر رضی اللہ تعالی انہو انہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يخطب قائما فجاءت عیر من الشام فانفتل الناس الیها حتی لم يبقا الا اثنان عشر رجلا روان مسلم یہ بہت مشہور چیز ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو کر کے یا کھڑے ہو کر کے خطبہ دے رہے تھے خطبہ ہو رہا تھا شام کی طرف سے ملک شام سے ایک قافلہ آ گیا تجارتی قافلہ کھانے ہاں پینے کی چیزیں قافلہ آ گیا تو لوگ جو ہے اس قافلے سے سامان خریدنے کے لیے چلے گئے بہت سارے لوگ چلے گئے یہاں تک کہ صرف بارہ لوگ باقی رہے بارہ لوگ بچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ مکمل کیا اس کے بعد جو ہے سورج جمعہ مشہور صورت ہے سورج جمعہ کے اندر جو الدینہ منویدانودی علیہ سات الجمہ فس آؤں اللہ دکر اللہ یہ پوری صورت یا یہ آیتن نازل ہوئے کہ اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے ہاں تو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تم لوگ ہاں دوڑو وہ دار خرید و فروخت کو چھوڑ دو غالتم خیر القم ان کو تم ایسا کرو گے تو تمہارے لیے یہ بہتر ہے فیضا خود یتیس جب نماز ہو جائے جمعہ کی نماز پڑھ چکو فن تشر زمین میں پھیل جاؤ جاؤ فن تشر و فلرد اللہ اللہ کا فضل تلاش کرو روزی تلاش کرو روزی ڈھونڈو ذکر اللہ کا اللہ القم تفل اور اللہ کا ذکر زیادہ کرو اور اسی میں اشارہ ہے آیت میں وہ ادا تجارت او لبو لیہ وہ ترکو کا قائمہ اور جب ان لوگوں نے قافلے کو دیکھا اور تجارت اور خرید و فروخت کو دیکھا یعنی کہ قافلہ آیا ہے خرید و فروخت کے لیے یہ دوڑ پڑے چلے گئے انفق وہ الحا یا اللہ علب کی چیز وہ تراکو کا قائبہ اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر کے چلے گئے یعنی آپ خود بہ دے رہے تھے چلے گئے علما ان خیر اللہ, اللہ تجارت آپ ان کو بتائیے ہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو اجر اور ثواب اور بدلہ ہے وہ تجارت سے اور کھیل کود سے بہتر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ اکرام چھوڑ کر کے چلے گئے دیکھیے اگر صحابہ اکرام کو اس طرح کے آداب معلوم ہوتے نہیں معلوم تھا بیچارے چلے گئے ہاں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرما کر کے ان کو تمبی کی ان کو ادب سکھایا ادب سکھایا تو یہ نوز اللہ مظالک کسی کے دل میں کوئی دوسرا خیال صحابہ اکرام کے بارے میں نہ آئے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا وحی کا زمانہ تھا اس لیے اس طرح کی چیزیں ہو جاتی تھیں پھر صحابہ اکرام کو جب بتایا جاتا تھا تو صحابہ اکرام اس پر عمل کرتے تھے ہاں اللہ کی طرف سے آیتن اترتی تھیں تو بہرحال اسی حدیث سے پتا چلتا ہے اسی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر جمعہ کی نماز میں تھوڑے لوگ ہوں چند لوگ ہوں تب بھی جمعہ کی نماز ہو جائے گی بارہ لوگ بچے تھے بس اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے ساتھ بارہ لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں چالیس لوگ ہونا چاہیے اور اتنے لوگ ہونا چاہیے اور شہر ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں ہاں تو یہ ساری قیدیں لگانا یہ درست نہیں ہے بلکہ جمعہ کی نماز چند افراد پر بھی مشتمل لوگ ہوں گے تو جمعہ کی نماز ہو جائے گی جی سوال تو نہیں کرنا وعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادرکا رکاطمن سلاۃ الجماتی وغیرہ فلف اخرى وقد تمت سلاۃ یہاں پر جمعہ کی نماز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جمعہ کی نماز اگر کسی کو جمعہ کی نماز میں سے ایک رکعت کسی کو ملی ایک رکعت صرف ملی تو اس کو جمعہ کی نماز مل گئی اور جو باقی ہے اس کو وہ ادا کرے اگر کسی کو جمعہ کی ایک رکعت بھی نہیں ملی جمعہ کی ایک رکعت بھی اس کو نہیں ملی تو پھر ایسی صورت میں وہ جا کر کے تشاہد میں یا رکو سجدے میں داخل نہ ہو وہ کیا کرے اس کو جمعہ کی نماز اس کی فوت ہو گئی اس کو کیا کرنا چاہیے اب ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں جی اگر کسی نماز کی یعنی جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ جمعہ کی کتنی نماز ہوتی ہے دو رکعت اگر کسی کو ایک رکعت بھی نہیں ملی تو اس کا جمع, اس کی جمعہ کی نماز بہت ہو گئی اس کو ظہر ادا کرنا چاہیے یعنی کہ تشاوت میں جا کر کے بیٹھ گا اور دو رکعت پڑھ لی خلاص ایسا درست نہیں ہے جی ساتھ ہی پوچھ رہے ہیں کہ تشاوت میں اگر امام کے ساتھ وہ شامل بھی ہو جائے تو پھر کیا وہ چار رکع پڑھے گا یا دو رکاب پڑھے گا کتنی پڑھے گا چار پڑھے گا اس لیے کہ اس کی اس کو جمعہ کی نماز نہیں ملی اس کو جمعہ کی نماز نہیں ملی فوت ہو گئی اس کی اسی طرح سے دوسری جو نمازیں ہیں اگر ان نمازوں کی ایک رکعت بھی کسی کو نہیں ملی تو اس کی اس کو جماعت نہیں ملی یعنی جماعت کا ثواب اس کو نہیں ملے گا اس کو جماعت کا ثواب نہیں ملے گا آ, ایک رکات نماز ملنی ضروری ہے تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کی ایک رکات پا جائے ہاں تو اس میں اور دوسری ادا کر لے وہ اور اس کی نماز ادا ہو جائے گی یعنی جمعہ کی نماز وہ پا گیا بعض لوگوں نے اس کو اس حدیث کو مرسل حدیث قرار دیا ہے لیکن یہ حدیث دوسری اور حدیثیں بھی ہیں دوسری اور حدیثیں بھی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکات فقد ادرک صلاح کہ جس نے نماز کی ایک رکاط پالی اس نے نماز پالی تو اس لیے جو ہے نماز پالی کا مطلب کیا اسے جماعت مل گئی بقیہ نماز وہ ادا کرے لیکن اگر ایک نماز ایک رکعت بھی نہیں ملی ہے کسی کو تو اس کی جماعت کیا ہو گئی فوت ہو گئی وعن جابر ابن سمرت رضی اللہ تعالی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائمًا ثم يقوم فيخطب قائمًا فمن انه جالسا فقد فیختب کا مسلم خطبہ جمعہ کے آدھار میں سے یہ ہے کہ خطبہ جمعہ بیٹھ کر کے ہونا چاہیے کہ کھڑے ہو کر کے خطبہ کھڑے ہو کر کے دینا چاہیے حضرت جابن بن سمور رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے خطبہ دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے پھر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے لہذا جو تم سے یہ بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے تو وہ جھوٹا ہے اس نے جھوٹ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا کرتے تھے اسی لیے اگر کوئی ایسا شخص ہے جو معذور ہے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو خطبہ جمعہ نہیں دینا چاہیے کسی دوسرے شخص کو خطبہ دینے کے لیے رکھنا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی ایسی مجبوری ہو کہ بالکل کوئی ہو ہی نہ کوئی خطبہ دینے والا نہ ہو تو مجبوری کی صورت الگ ہے اب ذرات تو بیٹھ محدورات ہاں کہ ضرورت کے وقت کچھ ممنوعہ چیزیں بھی جو ہے کر لینا جائز ہوتی ہے جی اسی طرح سے یہ بھی پتا چلا کہ دو خطبے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے کتنے خطبے کتنے خطبے ہونے چاہیے خطب جمعہ میں دو خطبے ہونے چاہیے ایک خطبہ دے کر کے پھر آدمی بیٹھ جائے پھر جو ہے دوسرا خطبہ ہونا چاہیے یعنی خطبہ جمعہ میں دو خطبہ ہونا چاہیے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ اعلی سوت ہو حق ان جیشن یقول بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة رواه مسلم وفي رواية له كانت خذبة كانت خذبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته وفي رواية له من يهده الله فلا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ کیسے ہوتا تھا اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں زیادہ تر پڑھتے تھے اس کی تفصیلی روایت ادیس کی دوسری کتابوں میں موجود ہے یا مختلف روایتوں کو جمع کریں گے تو پتا چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے تھے اس میں پہلی چیز تو یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے تو خطیب کی شان یہ ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہوتی تھی کہ آپ کی آنکھیں کیا ہوتی تھی سرخ ہو جاتی تھی لال ہو جاتی تھی یعنی جوش کے ساتھ خطبہ دیتے تھے وہ اعلی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کیا ہوتی تھی بلند ہوتی تھی بلند ہو جاتی تھی اس لیے خطیب کو چاہیے کہ ہلکی پھلکی آواز دھیمی آواز والا نہ ہو ہاں نہیں تو لوگ جمعہ کے خطبے میں کیا کریں گے سوئیں گے سو جائیں گے جمعہ کے خطبے میں بہت لوگوں کے اوپر سک... سکون نازل ہوتا ہے بہت زیادہ سوتے رہتے ہیں تو اس لیے آپ کی آواز کیا ہوتی تھی ہا, بلند ہو جاتی تھی وسطدہ بہو اور آپ کا غصہ تھوڑا سا بڑھ جاتا تھا ہاں حتہ کان نہ منظر جیش کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی حملہ کرنے والے لشکر سے ڈرا رہے ہیں کہ وہ تمہارے اوپر صبح کو حملہ کرنے والا ہے یا شام کو حملہ کرنے والا ہے اور یقیناً خطبے میں ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کے عقاب سے اللہ کے عذاب سے جہنم سے اور اس طرح کی چیزوں سے ڈرایا کرتے تھے خوشخبریاں بھی ہوتی تھیں لیکن ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو اس انداز سے خطبہ ہوتا تھا کہ ہاں اس خطبے کا لوگوں کے دلوں پر اثر ہو ہوسوس کرتے ہیں جہاں جس مسجد, مسجد کا خطیب ہاں جو ہے ہلکی آواز والا ہوتا ہے دھیمی آواز والا ہوتا ہے دھیرے دھیرے بولتا ہے ہاں وہاں لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں سوتے رہتے ہیں یا ان کو دلچسپی نہیں ہوتی لیکن جس مسجد کا خطیب ہاں اچھا جوش ولبلا بل والا ہوتا ہے تو لوگ دور دور سے اس کی مسجد میں جو ہے خطبہ سننے آتے ہیں ہے کہ نہیں اپنے یہاں ہندوستان پاکستان کی مثال لے لیجیے کہ جہاں جس مسجد میں جو ہے میں اچھا خطیب ہوتا ہے وہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے لوگ زیادہ آتے ہیں دور دور سے خطبہ سننے آتے ہیں جی؟ تو اس طرح سے آداب ہونے چاہیے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں جو آپ خطبہ دیتے پڑھتے تھے خطبے میں خطبۂ حاجہ پڑھتے تھے ان الحمدللہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن اعمالنا سیات عملہ اللہ نیچے وہ لفظ ہے میں فلا فلاح اس کے بعد ارشد اللہ علیہ اللہ اردد ان اللہ اب رسول کہنے کے بعد پھر آ فرماتے تھے اما بعد ہاں اما باد پھر اس کے بعد فعن خیر الحدیفی کتاب اللہ سب سے بہترین کتاب کس کی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین لائی ہوئی ہدایت اور سب سے بہترین تر... طریقہ کس کا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے برا کام اور بری بات کیا ہے دین میں نئی نئی چیزیں جو لوگ ایجاد کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے بری بات ہے یہاں تک کہ دین میں بدات کرنا دین میں کوئی نیا کام کرنا بدات نکالنا یہ زنا کرنا اور زنا کرنے چوری کرنے اور شراب پینے وغیرہ سے زیادہ خطرناک جرم ہے ہاں کیوں خطرناک جرم ہے اس لیے کہ بدات سے آدمی کا ایمان خراب ہوتا ہے بدات سے ایمان خراب ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نئی چیز نئے کام پر عمل کرایا جا رہا ہے جبکہ ان گناہوں سے آدمی کا کے امال خراب ہوتے ہیں عمل خراب ہوتا ہے گنہگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا ایسی انہی بدعات کا بدعات کی وجہ سے آج دیکھیں امت کتنے فرقوں میں بٹی ہے ایسی ایسی بدعتیں جو شرک کے اور کفر ہیں تو بدعات کو آدمی معمولی نہ سمجھے سب سے بری چیز ہے بدات اسی وجہ سے باد سلاف کہا کرتے تھے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں کہ وہ کسی ہجڑے کے پاس سے اٹھ کر کے آیا ہے یہ میرے لیے بہتر ہے یہ مجھے گوارا ہے اس بات سے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھوں کہ کسی بداتی شخص کی مجلس میں تھا وہاں سے اٹھ کر کے آیا پوچھا گیا کیوں ایسا کہا کہ بداتی شخص میرے بیٹے کا ایمان خراب کر دے گا لیکن یہ ہجڑا بیٹے کا ایمان نہیں خراب کرے گا عمل خراب ہوگا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا تو یہ خیال رکھیں ہمیشہ کہ اہل بداعت کی باتیں سننا ان کی کتابیں پڑھنا ان کی سیڑھیاں ان کی تقریریں سننا ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ان کی بجلسوں میں جانا آہ, آپ کا ایمان ڈاواںڈول ہو جائے گا الٹی سیدھی باتیں بتا کر کے ہاں طرح طرح کے خواب دکھا کر کے طرح طرح کے طریقے اور وظیفے بتا کر کے آپ کو کے ایمان پر جو ہے آپ کے ایمان پر ہاں غارت گری ہو جائے گی ہاں ہو جائے گی تو خیال کرنا چاہیے آدمی کو چور سے زیادہ یہ لوگ خطرناک ہے چور اور لٹیروں سے زیادہ یہ لوگ خطرناک ہے چور مال لے جائے گا ایمان نہیں لے جائے گا لیکن یہ لوگ یہ ہے غارت گرے ایمان ہیں ہاں ایمان کو برباد کر دیتے ہیں اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ہر خطب حاجہ میں یہ پڑھتے تھے فعن خیر الحدیف کتاب اللہ وہ خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و شمور محدات کلو بداطم ولالہ اور ہر بدعت گمراہی ہر بدعت کیا ہے گمراہی ہے آج لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ بدات دو طرح کی بدعت دو طرح سے دو طرح کی ایک اچھی بدات اور ایک بری بدات ہاں جس کو کیا کہتے ہیں بداتے ہسنا اور بداتے سیاح اچھی بدعت اور بری بدات اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم فرما رہے ہیں دین میں نئی نکالے نکالی جانے والی چیز وہ کیا ہے بدات ہے اور ہر بدات کیا ہے گمراہی ہے گمراہی ہے اور آگے نس کے ہے وہ کل دولالتین فنار موم نس رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب میں یہ لفظ بھی لیا ہے کہ ہر گمراہی پر عمل کرنے والا شخص کیا ہوگا جہنم میں جائے گا تو اتنی سخت وعید ہے بداتوں کے بارے میں اور یہ بداتیں جو ہیں بہت خطرناک چیز ہے آدمی جہاں دین کے اندر نئی نئی چیزیں یاد کرنے لگتا ہے تو دین کا تماشا بن جاتا ہے لوگ جو ہے سنتوں کو چھوڑنے لگ جاتے ہیں بداتوں پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں ابھی میں سوچ رہا تھا نماز کے بعد امام نے سلام پھیرا اسلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ استفر اللہ استطفر اللہ تین بار کہتے ہیں کہ نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کیا بنا رکھا ہے لوگوں نے آیت کرسی ہے استفر اللہ ہے تین بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اللہ اکبر یہ سب ساری چیزیں ہیں یہ سب ساری دعائیں اذکار نماز کے بعد وہ دیکھیے پیچھے لگا ہوا ہے بعض مسجدوں میں آگے لگا ہوتا ہے کتنے اذکار ہیں دیکھیے پیچھے اتنا بڑا وہ لگا ہوا ہے اگر آپ اطمینان سے بیٹھ کر کے سب کو ادا کریں گے پڑھیں گے تو کم از کم کم از کم جو ہے پانچ منٹ چار منٹ پانچ منٹ اطمینان سے لگے گا سکون سے پڑھیں گے تو اور زیادہ بھی لگ سکتا ہے لیکن لوگوں کو جلدی ہوتی ہے ہاں اپنے امام صاحب بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ منہ پھیرے اور جو ہے فوراً ہی ہاتھ اٹھا لیے اب دیکھیے سنت کو چھوڑا سنت کو چھوڑا تو کتنی بداتیں آ گئیں ہاں بدعت پر عمل کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب جو ہے یہ کیسے یہاں کے امام صاحب لوگ ہیں گستاخ ہیں اور کیسے ہیں کیا ہے تو عام نہیں کرتے نماز کے بعد بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے کہاں سے دعا کہاں دعا کیا ہے کوئی دکھا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ سب آس کار بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے جی جی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے انڈیا میں یا پاکستانی یا جہاں بھی جہاں بھی لوگ نماز کے بعد امام صاحب جو ہے ہاں کرتے ہیں کہیں بھی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہے جو فق کی کتابیں ہیں اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ نماز کے بعد فوراً ہی جو ہے یہ لوگوں نے اپنا بنا رکھا ہے کیا بنا رکھا ہے کہ بھائی نماز کے بعد جو ہے ہم سب لوگ گنےگار ہیں امام صاحب دعا کروا دیں گے تو ان کے پیچھے ہم لوگ بھی آمین کہہ لیں گے اور ان کے پیچھے ہم بھی بخش دیے جائیں گے یہ سب لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے تو جس چیز جو چیز ثابت نہیں ہے ان چیزوں پر نہیں عمل کرنا چاہیے اب آج ایسا ہو گیا ہے ایک سلف کا کون ہے نام ان کا آج ہی پڑھا تھا میں نے ذہن میں نہیں ہے فضائل ابن عیاض یا کوئی اور ہے کہتے ہیں ہاں کہ آدمی جب بدات پر عمل کرنے لگ جاتا ہے تو بدات اتنی مشہور ہوتی اتنی مشہور ہوتی ہے کہ سنت اس کے سامنے مٹ جاتی ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی سنت پر عمل کرتا ہے تو کہتے یہ دیکھو بدات پر عمل کر رہا ہے یعنی بدات اتنی شوہرت پا جاتی ہے کہ اس کو لوگ سنت سمجھنے لگ جاتے ہیں آج یہی معاملہ ہے کہ نہیں کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا لوگ اس کو سننا سمجھتے ہیں اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو کہتے ہیں غلط کر رہا ہے بدات کر رہا ہے جی اہل بدات اگر ایسے ہیں جن کی بدات شرکیا اور کفریا نہیں ہے جن کی بدات شرکیا اور کفریا یعنی شرک میں داخل کرنے والی اور کفر میں داخل کرنے والی بدات نہیں ہے تو ان کے پیچھے انشاءاللہ نماز ہو جائے گی لیکن اگر کھلا ہوا آدمی جو ہے قبروں کی طرف دعوت دیتا ہے اور بزرگوں سے مانگنے کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس طرح کی شرکیات چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے تو ایسے اماموں کے پیچھے نماز درست نہیں ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے اس لیے جو ہے بات خیال کرنا چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدا سے اپنے ہر خطب حاجہ میں ڈراتے تھے اور اسی طرح سے بعض روایت میں ہے صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بے جمعہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے وہ افنی علیہ اور اس کی فنا بیان کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جو ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے اور آپ کی آواز جو ہے وہ بلند ہو جایا کرتی تھی خود جمعہ سے متعلق جو ہے یا جمعہ کی نماز سے متعلق اور ساری حدیثیں ہیں ان شاء اللہ یہیں پر اس کرتے ہیں اگلے درس میں اللہ تبارک نے زندگی دی تو مکمل کریں گے انشاءاللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد علی وسلم جی کیا سوال ہے ایک ایک, ایک, ایک, ایک کر کے جی, جی سوال یہ ہے کہ جس طرح اگر رکھاتے ہو گئی اور امام تشہر میں بیٹھ گیا ہے جی تو اس کی رکعت ہو گئی اور اس کو نماز کا جماعت جی تو اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کر سکتے ہیں اگر ایسی امید ہو کہ ہاں بھائی کچھ لوگ جمع ہے اور جماعت سے نماز ہو سکتی ہے تو کر سکتے ہیں انتظار کر کے تاکہ جو ہے اور لوگ جماعت کا ثواب مل جائے اور اگر امام کے ساتھ شریک ہو جائیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے جی